رب والصلاة والسلام اللہ سید الانبیاء و اما ام بعد اللہ سبحانہ و نے ہر قسم کی فحاشی بے حیائی ظاہری ہو یا باطنی حرام قرار دی. انما حرم ربی الفواحش ما وما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ہے فرمایا سنخانار من من لم اور میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں میں نے انہیں نہیں دیکھا ایک گروہ فرمایا قوم کا بکر یو ورب و نبی کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ان کے ہاتھ میں ہوں گے اور وہ لوگوں کو بلا وجا پا اور دوسرا فرمایا نساء ان کا دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جنہوں نے لباس پہنے ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہیں وہ ایسا لباس کیوں پہنتی ہیں ممیلات وہ خود مردوں کی جانب مائل ہونے والی ہیں اور ایسا لباس اس لیے پہنتی ہیں تاکہ لوگ مرد ان کی طرف مائل ہوئے روس کا اسل مست الما ان کے سر بختی اونٹ کی جھکی ہوئی کوہان کی طرح یعنی سر کے بالوں کو بدی میں اکٹھا کرنے والی لا يدخلن الجنة والا يجدن نہ نہ وہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی بو پائیں گی وہ ان رہا حالتوں جدوبی مسیرت قدا و قدا حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی دور سے آتی ہے لباس کے بارے میں اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی ایک ڈیفینیشن حد بندی متعین کی ہے فرمایا ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے یو واری سو آتی جو تمہاری سوآت کو تمہارے سطر کو اپنی اوٹ میں کر لیتا ہے واریشہ اور وائس زینت بھی ہے اللہ سے اللہ کو کور کرنے کا لفظ بھی بولنا آتا ہے قرآن میں اللہ نے بولا ہے کہ اللہ دن پر رات کا اور رات پر دن کا کور چڑھا دیتا ہے کور اور اوٹ دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے کور ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ساتھ چپک جائے جس سے کسی چیز کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں محسوس ہوتے ہیں لیکن اوٹ ایسی چیز ہے کہ اس سے پیچھے کیا ہے کچھ محسوس نہیں ہوتا جیسے یہ پردہ لٹکا ہوا اس کے پیچھے کیا ہے اس کے خد و خال کیا ہیں معلوم نہیں ہوتے یہ ہے اوٹ یعنی لباس اللہ سبحانہ ہوا سا ایسی چیز کو مانتے ہیں جو انسانی جسم کو اپنی اوٹ میں کر لے اس سے جسم جھلکتا نہ ہو اتنا باریک کپڑا جس سے جسم نیچے کا نظر آئے اللہ اس کو لباس نہیں مانتے نہ ہی وہ کپڑا اتنا تنگ ہو کہ جسم کے ساتھ چپک جائے کہ اس کے خد و خال نمایاں ہوں اگر ایسا ہوگا تو اس کو بھی اللہ سبحانہ ہوگا تو نے لباس قرار نہیں دیا بلکہ علی باس کیا ہے جاری سو آتی کو جو تمہارے سطر کو اپنی اوٹ میں کر لیتا ہے اونچ نیچ ابھار جسم کے محسوس نہیں ہونے دیتا وہ علی باس اور صحیح مسلم کی حدیث سے میں نے آپ کو سنائی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دو ٹوپ الفاظ کہے ہیں نسا ان عورتیں کافیات انہوں نے کپڑے پہنے ہیں آریات لیکن ننگی ہیں کوئی لگی لپتی نہیں فارورڈ سیدھی سیدھی چی نگی بات کے لباس پہنے ہیں لیکن ہے ننگی ایسا باریک لباس جس سے جسم چھلکتا ہو ایسا تنگ اور ٹائٹ لباس کے جسم کے ابھار جس سے نظر آتے ہوں لباس نہیں ہے یہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے یا ادھورا لباس بازو آدھی آدھی ننگی پنڈلیاں آدھی آدھی چوریاں عورتوں کی ننگی ہیں مرد کو تو آدھی پنڈلی ننگی رکھنے کا حکم ہے وہ ساری چھپا کے رکھتا ہے عورت کو چھپا کے رکھنے کا حکم ہے وہ ننگی رکھتی ہے کافی یاد لباس پہننے ہیں لیکن ہیں ننگی ما المیلات یہ شریف زادیوں کا لباس نہیں ہے بدماش عورتوں کا لباس ہے یہ مردوں پہ مرتی ہیں اور ایسا لباس پہن کے غیروں کے سامنے آتی ہیں تاکہ وہ ہمیں دیکھیں اور ہمارے حسن کی تعریف کرے اور ہمارے عاشق ہو جائیں میں نے نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہیں اور اگر مرد اس طرح کا لباس پہنے گا جو اس کے جسم کے ساتھ لگ جائے چپک جائے تو کیا وہ لباس ہوگا یقینا نہیں وہ بھی لباس نہیں ہے سنا نبی داود کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں سے منع کیا ان میں سے ایک یہ ہے رج سراویلا ولیسا علیہ ردا انتسلیہ فی سراویلا ولی سا علی کا ردا دو طرح کے الفاظ مطلب کہ شلوار پہنی ہوئی ہے اور اوپر سے قمیض نہیں ہے یا کوئی بڑی چادر نہیں ہے اس حال میں نماز نہ پڑوں کیوں؟ جب شلوار پہنی ہوگی اور اوپر سے صرف بنیان پہنی ہے یا شرٹ پہنی ہوئی ہے لمبی چادر یا لمبا قمیض نہیں ہے نتیجہ کیا نکلے گا جب یہ بندہ رکو یا سجدے کے لیے جھکے گا اس کی شلوار اس کے جسم کے ساتھ لگ جائے گی اس کی سورین وعدے ہوگی اس کے چوتڑوں کے ابھار وعدے نظر آئے گا اور بھی بہت کچھ نظر آئے گا اسی لیے فرمایا اس حال میں نماز نہ پڑے والے سہ لائی کاری اگر اوپر کوئی لمبی کمیز نہیں ہے یہ جو پہنتے اور ٹروزر پہننے والے یہ تو چلتے پھرتے بھی نظر آتے ہیں تو پیچھے سے ان کی حرکت واضح نظر آتی ہے یہ ایک الگ بات ہے جس طرح بو میں رہنے والا بندہ بو سونگ سونگ کے بو کا عادی ہو جاتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں جی بو مار گئی پھر وہ بو محسوس نہیں کرتا ایسے ہی بے حیائی دیکھ دیکھ کے یہ نگا پن دیکھ دیکھ کے آنکھیں اتنی آزی ہو گئی ہیں کہ اس کو بے حیائی محسوس ہی نہیں کرتی اسی طرح شلوار قمیض پہننے والے بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ اتنی ٹائٹ کمیز ہوتی ہے پیٹ جکڑا ہوا اور چلتے پھرتے پیچھے سے ان کی حرکت ہپس کی نظر آتی ہے اور اتنے لندے اور چھوٹے کمیز کہ جب سیدے میں جاتے ہیں پیچھے سے سارا کچھ ہی لور پشور نظر آتا یہ کیا ہے یہ لباس ہے لیکن ہے ننگے کاسیات آریات صحیح کی لباس پہننے کے باوجود برہنہ لباس کیا ہے یواری واری سو آتی کم جو تمہارے جسم کو اپنی اوٹ میں کرے اللہ نے دیا بہت کچھ ہے جتنا دیا ہے لباس اتنا ہی مختصر چھوٹے سے چھوٹا ٹائٹ سے ٹائٹ تنگ سے تنگ نام دے دیا یہ فیشن ہے یہ جدیدیت ہے عجیب جدید ہے جو بندے کو جدید جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے باتیں شاید تھوڑی سی تلخ ہیں لیکن چمن میں تلخ نوائی بھی میری گوارہ کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار فریاسی حقیقت یہی ہے کہ لباس اگر وہ بندے کے جسم کو صحیح طور پہ ڈھانپنے والا نہیں شریعت اس کو لباس نہیں کہتی دو ٹوک بات ہے کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے مجھے حکم اذا لا الہ الا اللہ قرآن یہی ہے حدیث یہی ہے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں سطر کے حکام سب کے لیے بچوں کو یہ نا ابھی بچے ہیں ابھی بچی ہے کوئی بات نہیں وہ جو کوئی بات نہیں کہتے ہیں وہ بڑے ہو کے عادی ہو جاتی ہے لباس ایسا پہنے بچوں کو ایسا پہنائیں جو ساتے رو اگر کوئی آدمی اپنی ٹانگوں پہ رنگ کر لے پیٹ پھیر لے اور سمجھے کہ میں نے اپنا آپ چھپا لیا ہے تو اس کو لوگ ننگا ہی کہیں گے اب نوجوانوں کا لباس ایسا ہی ہے پینٹیں اتنی ٹائٹ ایسے ہی ہے جیسے صرف چونا پھیرا ہوا ہے رنگ پھیرا ہوا ہے شرٹیں بھی اتنی ٹائٹ اپنی چھاتیوں کی نمائش بازو کی نمائش مقصدی نمائش کرنا ہے جسم کی اور یہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے مائلات ممیلات دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا اور خود ان کی طرف مائل ہونا یہ بیماری ہوتی ہے ایسا لباس پہننے والوں لا لایت خل جننا جنا عورتوں کا لباس ہو چھاتیاں ان کا اہار بازے کمر اس کا سائز واضح چوتڑ واضح حرکت کرتے نظر آئے کمیزوں کے چاک وہ لمبے لمبے شلواریں ادھوری ادھوری بازو ادھورے یہ کیا ہے کوئی لباس نہ لا خل جن ولا یجدن ہاں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی بو انہیں ملے گی وہ ان ری خالت جد میں مصیرتی قدا و خدا اعلیٰ کے جنت کی خوشبو بڑی دور دور سے آتی ہے اور نماز کے لیے تو خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا لباس کھلا ہو جو آپ کے جسم کو چھپائے اپنی اوٹ میں کرے چپکے نہیں جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں عمل کرنے کی توفیق دے ہمارا لے جائے